الحمد اللہ ہر سلسلے کا کام کرنے میں ایک طریقہ ہوتا ہے نسبندیہ حضرات کا ذکر خفی ہے اور فیض توجہ سے کہ ذکر بغیر زبان اللہ دھیان سے کرنا اور وزیر کی سلاح کے لیے اپنے باطن کا زور لگا کر اس کے قلب پر توجہ کرنا تو, ایک تو اس میں آج کل کے دور میں مشکل ہوتی ہے کہ کافی عرصے کے بعد تو آدمی کو جو کرنا شروع کرتا ہے انہیں پتا نہیں چلتا آدمی کو کیچ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے آپ کا دشمنی دو سے بیچ ہوا تھا تو بتا رہا تھا بڑے دنوں بعد کیا چنا شروع ہوئی اور جو توجہ کرتے ہیں باطن ساہے تو جتنی وہ زیادہ ہوتی جاتی ہے اتنا اس میں ذوق آتا جاتا ہے اور جتنا باطن شاہ میں تو جو کرتے اتنا آساب میں کمزوری آتی جاتی ہے جہاں تک کہ آخری عمر میں وہ شاید توجہ کر ہی نہیں سکتے توجہ کرنے کی رات نہیں بٹھاتے ہیں جو کہ مضبوط ہو بدنی لحاظ سے صحابی لحاظ سے ہمارے سلسلے کا فیض دسانی ہے فیر دسانی اور ذکر جاری تو المام یقین کہتے ہیں کہ آدمی زبان کو تعلیم لگا کر اور دھیان سے ذکر کر رہا ہو تو دھیان الہی کا ثواب اس کو ہو رہا ہے سبحان اللہ اللہ, ولا اللہ، واللہ کلمات جو زبان نہیں کر رہا اس پر تھا اور جا رہی ہے یا ذکر آسان ہوتا ہے مضبوط مضبوط وہ بل, شروع مزبوط مزبوط بل, شروع بل کرتا جا جا اس پورے نسل وہ بل کتر دی تو کو چڑھاتے تھے گندوں کو گوانے کے تو ایک تو جون کے ون دنوں مرتا تھا گرمی ہو بالکل خشک موسم تو ایک دو دن اس کو رکھتے تھے دھوپ میں تو اس پھرتے تھے تو اور پھر, دے پھر دے کبھی او گوبر کرتے تھے اور کبھی یہ تو پیشاب کرتے تھے گندم کے پاک نہ پاک کا مسئلہ کیا وہ ناپاک سے کیا مسئلہ بول رہے صاحب ہوں مسئلہ برف کے دو تشمتا <تصحق> <محبو؟ محبو؟ تصحق> <محبو؟ تصحق> کو لے ہو چھوٹے بوتھوں برف کے دوم پھر دینی من حرج اللہ تعالیٰ دین کے آپ کے لیے تکلیف نہیں رکھی ہے گوبر گرتے ہی تنکے ان کے اپنے ساتھ پکڑ لیتا ہے اس کا کوئی اثر نہیں آتا تو اس کو سارے جتنا اس کے نیچے گھاس اس کو کھا کر باہر پیانا ہوتا تھا اور پیشاب جب گرتا ہے تو وہ بھوس کے بھوسے کے تنخو کے اوپر لگ کر بی جاتا ہے دانے کے اوپر نہیں آتا بہت کم کمی دانے پر آتا ہوگا اور وہ بھی آ, سارا دن اس میں اس, اس کو بھی جا جان نظر آ رہا اس اٹھا کر پھینک دیتے تھے سارا دنوں دانا باقی کے ساتھ محتاط خالی بند دودھ ہوتے گوبر گر جائے پھر کیا کرے تو دو جب گرتا ہے تو کچھ دیر تک وہ دودھ کو جذب کرتا ہے اپنے سے کچھ نہیں چھوڑتا وہاں پر تو مچھلی تھی بیج مسالے آ گئی ہیں تو کمزور بیل بھی گانے کے ہنگامے میں کام کر لیتا ہے تو جاری کے فائدہ ہوتا ہے کہ بھی آدمی بیچ میں اس کا دھیان وغیرہ نہ ہو کوئی ایک دھیان والا بھی ہوا تو اس کی برکت سے سارے مجلے کا سواد جیسا ملتا ہے اور سارے مجلے پر تاثیر بھی ایسے آتی ہے جہاں کوئی میت ہوئی ہوئی ہو آدمی اسی جگہ بیٹھ جائے جہاں عورتیں رو رہی ہوں اور ساری ان کی وہ جو من کا پڑ رہی ہے سن نہ ہو اور دس پندرہ رہے اس ماحول میں رہے بس اسپیم لگ جائے گی ماحول کاصر ہے تو یہ علیہ السلام کی ذکر کی مجلس ہے تو اس کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ پتھر اور پہاڑ اور پرندے تک آ کر ذکر کرتے تھے ان کے ساتھ یا جب بالبی ماہوبت تیر آئے تعیرین جاری اور باز کرتے ہوئے لوگوں نے سنا نے کہا کہ جس جگہ کر رہے تھے سا کیا دیوار چھت سب سے اللہ اللہ ہوتا محسوس کیا ہم نے تو فیضانی کا زبان سے آپ اللہ تعالیٰ کے تعلق کو حقائق مہارت کو اور آخر کے حالات کو رسالت کو بیان کریں گے تو اس سے زبان سے پھاڑنے کے لیے پر پرتاثر آتا ہے وہ یہی فیض ہے جس کے مصلاح السلام کا جو فیض ہے کتابوں کے تعلیم کی شکل میں ہی آتا تھا یہ اسلو علیہ رسول المن یہ اسلو علیہ موجالیہ محمد کتاب وال <وَالحِكْمَة> حکمہ ذات ہے جس نے مبوس کیا کھڑا کیا ایک نبی انپڑھ لوگوں میں جو کہ انہیں میں کات والے ہی مایاتی پڑھتے ہماری آیتیں ان کے اوپر وہ عزق کی ہوں تو آیتہ پڑھنا زبانی وہ تعلیمات ان پر پیش کرنا اس روشنی میں جب وہ اپنے کو ہیں بناتے ہیں عمل کرتے ہیں تو سن کا تزکیا ہوتا ہے پاک ہوتے ہیں گندگیاں اور ایوب درست ہوتے ہیں جب باتوں سے گندگیاں اور ایوب درست ہوتے ہیں تو پھر جو ہے کتاب کے معنی اور کتاب کی جو ہے تو باریکیاں اور اس کی اسرار راز سیکھتے ہیں وہ اور اس سے اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کو حکمت دیتا ہے حکمت و دانائی اور آپ روشنی بات نہیں کی اور عدیس حکمت ہے یعنی عدیث حکمت ہے عمل کی توفیق حکمت ہے صحیح فیصلہ کرنا حکمت ہے اور کسی بات کو سمجھ کر طے پر پہنچنا ہو. اس پہ عمل کر کے اس کے فوائد کو لینا یہ ساری باتیں حکمت ہیں تو اللہ تعالی وہ پھر پہچان مارپات پرخ اور دانائی انسان کے باطن میں پیدا فرماتا ہے جس کو کہ ایک مت کہتے ہیں اور اکبر بادشاہ کے دربار میں ہنسی مزاق میں یہ بات آئی کہ ہٹ کسی کی زید زید قسم, کی قسم کی ہوتی ہے زد زد کتنی قسم کی ہوتی زد کیا تھا وہ تین تین قسم کی ہوتی ہے بالک ہٹ تریہ ہٹ اور یہ تو بادشاہ کے ہٹ کا کیا نام تھا راج ہٹ ہاں راج ہارٹ, ہارٹ اور بالک ہاٹ بالکاٹ بچے کی جدیا ہاٹ اور, اس کی اور یہ ہے. بچا کی تو سب سے مشکل کون سی ہے وزیر نے کہا کہ سب سے مشکل بالک ہے بچے کی بچے کی, کیا بچے کی کیا مطالبات ہوں گے پورا کرنا کیا مشکل ہوگا کہ چلے تجربہ کر لیتے ہیں بچے کو لائے اسے اسے اسے اس, کو اس, نے اس نے کہا تجھے کیا چاہیے اس نے کہا مجھے ہاتھی چاہیے کیا مشکل بات ہے ہاتھی لا کر اس نے دے دیا تمہیں کیا چاہیے نے کہا مجھے ایک ڈبا چاہیے ڈبا لایا گیا تو نے کہا تجھے کیا چاہیے اور نے کہا کہ اس ہاتھی کو اس ڈبے میں ڈال دو اب کون ڈالے اس کو ہاتھی کو ڈبے میں Okay, اس کو نہیں ڈالے کو دا, تو وہ رو رہا کہ ڈال دے گی اس کو, اس کو کے لے, جب میرا ہو جائے, گا بس آخر اس نے بادشاہ کو آجز کر کے چھوڑا جب اس کے ساتھ کریں تو کیا کریں اس ہاتھی کو ڈبے میں کیسے ڈالے تو اس کو میں بندوبست کرتا ہوں گیا جا کر کھلونا ہاتھی لے کر آیا تھا تو بڑا پسند آیا تو اس کہ اب اس کو میں ڈال اس کے ڈبے میں, میں باقی بالک نے ہمیں عزت کر دیا تو جو ہے تو وہ تو اشفاق صاحب کہتا ہے کہ تری آرٹ کیا چیز دیکھا وہ دکھوایا سے ہوش پتہ بہت لیکن جب شادی ہو جائے گی اس کو پتا چلے گا کہ یہ آرٹ کیا چیز ہے بدراج صاحب نے یہ کاری اس لیے ہوگی ان کی دلچسپی کو سنایا انہوں نے کیا خام نے بیوی سے کہا کہ اس میں عورتیں بڑی مکر کرتی ہیں تو ہم نے بیا کا کوئی مکر نہیں دیکھا جی چھوڑا کیا آپ دیکھنا ہے مکر ہے نہیں کیسے بڑے مکر ہوتے ہیں ہم نے کوئی مکر نہیں دیکھا جی کیسا مکر ہوتا ہے آپ کا نا آدمی حیران تھا کیسا مکر ہے جس میں مجھے لا جواب کر دے گی یا مجھے پریشان کر دے گی تو چلو ایک دن آپ کو دکھائیں گے مکر تو یہ ہل چلانے کے لیے کھیت میں گیا تو پیچھے اس نے روٹی لے کر ایسی ڈی دی گئی تو ساتھ بازار مچھلیاں اس نے خریدیں اور جا کر کھیت میں جہاں ہل چلا رہا تھا وہاں سے ایسیڈیٹی سے تھوڑی کرکیٹ نے اس پہ ہم آواز چلاتا ہے وہ اس نے آیا اس نے اوپر اس گزارا ہو. کا گزارا وہ ہلکا پھل گزارا نا تو نادی کو کیا کہتے ہیں پشتوں میں قلعہ قلعہ تو جب قلعہ نکالنا اتنا تو اس میں مشتیاں ایسے نکال کر اوپر آ گئی اس نے کہا او اتنا ہو, بی بی ہو. کیا خیر سے مشتیاں نکل گئی ہیں کدھر ہیں اس کہا یہ لے جاؤ آج پکانا واپس جب میں آؤں گا تو کھائیں گے مچھلی لے کر گھر کو آ گئی رات کو آیا بڑا سارا کے منہ میں پانی آتا گھر پر سکھا کر مچھلیاں پکیے گا کہ کون سی مچھلی کہا کے کہا کے بندے ہوش کرو کھیت میں ہل چلا مچھلیاں کھیت سے یہ کوئی سمجھنے کی بات اکل کی بات یار نا تو نہ بجنے کرتے آگے بج دی تھی شروع ہو گیا لڑائی جب لڑائی شروع ہو گئی تو باس لوگ جمع ہو گئے لوگ جب جمع ہوئے تو لوگوں نے کہا کیا بات ہے تو بیوی نے کہا کہ یہ سر کو سر کے پاگل ہو گیا ہے یہ پاگل ہو گیا ہے تو لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے اس نے کہا کہ مجھے کھیت سے ملی تھی میں نے اس کو دی تھی کہ آر کو پکاؤ گے یہ اب کہتی ہے نہیں ہے تو اور اس کہ تم دکھ سوچو کھیت سے نکلتی ہے تو لوگوں کو خیال ہے کہ آدمی پاگل ہو گیا کیا آدمی پاگل ہو گیا مطلب یہ ہاؤس ہو جائیں گھر میں دونوں بیٹھے ہیں تو لوگ جان لے کر سب جاتے کدھر ہو یہ تو مجھے مار دے گا مجھے مجھے تو جان خطرہ تم نے کہا کیا کرے کہا اس کو جان خطرے میرے سے باندھا چلے گئے جب چلے گئے تو سر اپنے گھر دیکھا یہ ہوتا ہے تو بکر کیا میری پٹائی تو نہیں کرو گے پٹائی بھی نہیں کرتے میں نے دیکھ لیا بکر تمہارا تو اس نے اس کو کھولا اور کھور بچی اس کے رکھی کھائی نے کہا یہ جو ہے شادی کے بعد ان شاء تو ہمارا نی اٹھ سے کیا معاملہ جی اور کیا کہتے ہیں مکر سے کیا, کیا بیان کر رہے تھے کمزور صاحب والا بھی ہو اس کے بعد کیا تھا جی جی ہاں حکمت تو حکمت جب اللہ تعالیٰ نصیب کرتا ہے تو حکمت تو حکمت کو نہ ہٹ جو ہے وہ مغلوب کر سکتی ہے نہ مکر مغلوب کر سکتا ہے نہ بالک ہٹ راج ہٹ یا ہٹ کو یہ ہٹ مغلوب نہیں کر سکتی آپ کو کوئی مکر مخدوم محدود نہیں کر سکتا مکر اللہ خیر الماکرین کہ کی مکر کیا نے اور مکر کیا اللہ نے اور اللہ تعالیٰ بہتر مکر کرنے والا ہے کفار کے بارے میں کہا رہا ہے تو صاحب کہے گا جی کہ، مکر اکڑوں کو خدا ہی لے پا رہا تھا مکروائی صاحب میں حساب کہ کی اللہ کے لیے مکر کا ہونا کہتے ہیں تو میں تو نہیں کہہ رہا آیت کہہ رہی ہے مکر اس عربی کے اس میں مکر کہتے ہیں تدبیر بنانا تو مکر میں چونکہ لوگ تصویریں بنا کر جھوٹی اور غلط تصویریں بنا کر اپنا دوسرے کرتے ہیں کام نکالتے ہیں تو اس کو مکر کہا جاتا ہے تدبیر بنانا تو جب مانا کیا جائے گا تو اس کا اصلی لغوی بھی کے کرتے اس کو موڑا جائے گا اور موڑنے کے بعد مکر جو ہے تو جب کفار کے بارے میں آئے گا تو کہا جائے گا کہ انہوں نے جھوٹ پڑے بول تدبیروں کا عمل کیا اور اللہ تبارک تعالیٰ کی ذریعے اس کا موڑا جائے گا تو یہ اس کا پھر یہی ہوگا ان کے سارے جھوٹ پھلے بلٹی تصویروں کو توڑنے کے لیے اور حق کو سامنے لانے کے لیے جو تدبیر کرنا ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کر رہا تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے جب تلاوت کتاب اور تزکی نفس سے تو علم کتاب اور حکمت نصیب فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو یہ جالؤ فرقانہ دوسری آدمی کا یہ جال فرقان اللہ اس کو فرقان بناتا ہے حق بادل میں تمیز کرنے والا پرخ کرنے والا اس طرح شراف سونے کو پرکھتا ہے کسوٹی پر رگڑتا ہے نا صاحب کی شادی تبھی زیورات والا مسئلہ نہیں آیا سامنے نا زیورات بنانے کا تو زیورات بناتے ہیں بناتے بھی آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو دس تولے دیے دس ہزار روپے تولا ہے ایک لاکھ کے اور بارہ ہزار سات مزدوری ایک لاکھ بارہ ہزار کے بیچنے کے لیے آپ جائیں تو کہتے ہیں کہ بارہ ہزار مزدوری تو چلی گئی اور اس کو رگڑتے پتھر پر لڑنے کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں تو پاسا ہے اور دو آنے ٹانکا ہے اسی جو ہے وہ تو سونا ہے اور بیس فیصد کام ہے ٹانکا ہے کہ یہ آپ نے بیچتے وقت تو نہیں کہا تھا انہوں نے کہا اس کے بغیر تو بنتے ہی نہیں جی وہ تو ضروری بات ہوتی ہے بیچ میں ٹانکا تو اس کو پرکھ ہے دیکھتا ہے پکڑنے کے بعد دس ذرے وہاں پر بنے ہیں آٹھ ذرے جو ہے وہ چمکتے ہیں تو اس میں زردی آتی ہے اور بیچ جگہ چمکتے ہیں تو اس میں زردی سرخی کی طرف جاتی ہے پھر تانبا ہے پوچھے سر آپ سے اس کی آنکھ میں پرکھ ہے ہیرے والا جور جو ہے اس کو دیکھتا ہے کو کو اس کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ اتنے لاکھ کا ہے اتنے لاکھ ہے, ہے یہ جی. فلانا ہے, ہے. ہے یہ فلانا ہے یہ بدخشاہ کا لال ہے جی اور یہ جو ہے تو جرمنی کا, کا, کا لال ہے جی والے کو نہیں پہنچتا میں لاکھ اس کی, کی قیمت اس کی آنکھ میں پرخ پیدا ہوئی ہوتی تو ایز اللہ تبارک تعالیٰ دل میں پرخ پیدا فرماتا ہے آپ نے بالکل اک پڑ پھکرا دیکھے اللہ کے تعلق والے بندے عارف ایف کاملین مارفت والے اور ان کے مسائل اور تفسیر کے لوگوں کو اتنا پختہ پایا میں نے کہ اتنا تک ماں کا نہیں ہوتا وہ ہے اپنی مارفت کے اور بات نو روشنی وہ صاحب چلا گیا اس کو یہ جو حج والا قافلے والا مسئلہ تھا ہمارا درپیش ہو گیا تھا جی؟ تو ایک مجزوب اس نے کہا کہ روان کا ٹو دلانا تاثر تلش ہی محرم محرم ضرورت صبح سے خبر رہی جی ہے ایسی بات تو نہیں ہے نا کہ کیا ہم اگر سلسلہ چلا رہے ہیں تو ہم جو ہے وہ مر رہے گا جی؟ پنجاب والے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جو پیر ہوتے ہیں نا یہ اجڑے ہوتے ہیں گھر <laughs> کے بھی گھر رہے گا تو اس سے کوئی خطرہ نہیں <laughs> <laughs> تو میں نے کہا کہ مسئلہ مسئلہ پوچھنا چاہیے ہی. اب اللہ کے شان کہ اللہ تعالیٰ سارے اس کارے قافلے کے کا آج کا بندوبست کرنا چاہتا تھا اب ایسا وقت ہے کہ اس میں میں اس لیے اختیار کھڑا ہوں کہ سب گاڑی میں بیٹھا تھا کہ ہم اسلام آباد کی فلائٹ پکڑیں اتنا نازک وقت ہے ن سے مسئلہ پوچھنا پڑ رہا ہے جس مسئلہ پوچھنا خون پر رابطہ کر کے پتہ نہیں ملتا ہے اور نہیں ملتا ہے ملنا اس سے اتنا مشکل ہوتا تھا اور ملنے کے بعد مسئلہ اتنا جلدی بتانا بعض مسئلہ آفتا آفتاب کتابوں میں تحقیق کر کے پھر بتاتے ہیں تو میں جو تو ملا فوراً مل گئے میں نے مسئلہ پوچھنے فوراً کہا کہ بالکل مسئلہ مجھے یاد ہے کون کون تمہارے ساتھ جا رہا میں نے کہا کہ تمہاری گھر والی ہے بڑی بہن ہے اور اس طرح سے مرکی عورتیں ہیں میں نے کہا آپ کے ساتھ جا سکتے ہیں مسئلہ ان میں وہ مسئلہ تھا کہ وہ کوئی عالم مفتی علیہ کو بتاتا ہے ہم لوگوں کو نہیں بتاتا ہے تو اس کے تحت انہوں کوئی خاص اجازت ہے میں تو میں نے کہا یاد رہی تو بہت بڑا شکلت جی سے بتانے والا آدمی اور بڑی اس کی مہارت ہے کوئی مطلب ہے کہ تیس سال کی تو یہ میزور صاحب کیسے سمجھ گیا تھا مسئلے کو اللہ. تو باتمی روشنی تو باتمی روشنی کثرت لم سے نہیں ہوتی کثرت مجاہدہ سے ہوتی اور دنیا کی بے رغبتی سے جب دنیا کی عظمت قدر اور دنیا کے تعلق سے نکل جائے اور جب خواہشات نفس آدمی کے مغلوب پر جان پر پیر رکھ لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر نور والا علم جو ہے وہ کھولتا ہے من آدمی اس علم جس من پر عمل کیا جو اس کو معلوم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو وہ علم دیتا ہے جس کو یہ نہیں جانتا ہے اور مصر اسلام کو اللہ تعالی نے خضر اسلام کے بارے میں فرمایا فرمایا کہ آپ ایسے ایسے ہمارے بندے بندے بندے سے ملیں گے جنہیں کہ ہم نے آ... ہم نے اپنے پاس سے ان کو علم دیا ہے عام طور پر علم کے اور اہل کے پاس یہ اصلاح بن گئی ہے علم کو کہتے ہیں مل لدنہ سے لدنی بنائے علم مل کیا مجھ کو جو ہے تو نہیں آ... اپنی ذات سے علم دے دیتے ہیں میرا ابھی مطالعہ فرمایا کہ اندرش بینی علومیا بے کتاب و بے معید و استاد اور اس کے اندر تو یہ ہے مصعب کے علوم دیکھے گا بغیر کتاب کے بغیر سکھانے والے کے اور بغیر استاد کے صحیح ترجمہ نکالنا سا. اندرش بینی علومیا بے مجید و بے کتاب و حوصلہ تو اللہ تعالیٰ فین کھولتا ہے اور سے خواہشات نفس کے ترک کرنے سے اور اعمال میں کوشش کرنے سے ڈر اللہ بات نہیں روشنی دیتا ہے جو کہ بادر کو منور کرتی ہے پھر حق بادر کی تمیز اس کے لیے آسان بہت غلطہ بارہ نے توفیق دی ظاہری لمبی ساتھ ہو اور باتیں کیسی نصیب پر مار دیتے بس ہمارا تو یہ حال ہے کہ ہم نے اللہ کے حکم پر نفس کی خواہش کو ترجیح دی ہوئی ہے اللہ کے حکم پر اپنے مفاد کو ترجیح دی ہوئی ہے اللہ کے حکم پر اللہ کے دشمنوں کے طریقے کو ترجیح دی ہوئی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک فط کے ایمان اسلام میں ہم ہیں حقیقت کے اسلام ایمان میں ہم نہیں اس سمے اس چیز فائدہ دیتی ہے کسلی بندوق ہوتی ہے نکلی ہوتی ہے جیلی ہوتی ہے اس کی لکڑی کی بنی ہوئی ہم سکول میں ہوتے تھے اس کے اس کو کہتے ہیں رائ... رائفل پلاٹون میں تو تمہاری لکڑی کی بندوقیں بنائی ہوئی تھی. اس کو لے کر ہم پریٹ کرے لیفٹ رائٹ لائن اور نے کہا جی ایک تو پی ٹی ہوتی ہے اس میں ڈکر پہنتے ہیں اس میں ناچنا بھی ہوتا ہے میں کہ سکول میں کیسے پڑھیں گے کیا تم ناچنا شروع کر رہے کو آیا تھا کہ اسکولوں میں یہ شروع کرو شروع ناچ ماچ شروع کرواتے کستے برے کار آئے <تصفح> تو یہاں پر کیسے پڑھیں گے تم نے کہا جی دوسرا بھی ہے کہ وہ پلاٹون جو ہے رائفل پلاٹون بنائیں گے تو رائفل پلاٹون میں نے بنا لیجیے وہ کافی سارے جمع کر دیا چلے گا سر تو یہ پچا دے ڈانس نے بک ہوا تمہاری پوری پلاٹون بن گئی تو گاؤں میں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اس کے لیے ایک بنین اور ایک نکرا ہے وہ اس کے لیے پیٹی ٹی والے کے لیے ڈرنوں کے ڈانس والے کے لیے اور ادھر پورا جو ہے تو وہ بنانی پڑے گی وہ شرٹ اور پتلون اور پوری فوجی کی بلری بنائے بیلٹ پیس میں ہوگیا چلاخ اچھی بس ہو گئی خیر کوشش کرتے کرتے بنا لے تو لکڑی کی بندوق لے کر ہم پھرتے تھے کوئی فائدہ نہیں سوائی کسی کے سر میں مارنے گولی نکالتی ہے جو کہ آگے شہر کو مارتی ہے اور دشمن ڈاکو کو مارتی ہے تو بندوق اصلی بندوق ہے تو ایسے ہی بوجھ ان چار باتوں کے نفس کی خواہش اللہ کے حکم پر خواہش نفس کو ترجیح دینا اور اللہ کے حکم پر مفاد مفاد دنیا کو ترجیح دینا اور اللہ کے حکم پر اللہ کے غیر کے طریقے کو ترجیح دینا یہ بات علم کی آدمی کے اندر اگر ہے تو اس کے پاس حقیقت اور ان تین باتوں کو اگر جائد آدمی نے رس کر لیا ہے تو اس کے پاس حقیقت شہید اللہ ملک ان کی تفسیر میں لکھا ہے کائنات آآآآ حالات گرد و پیش کو دیکھ کر غور فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی علوہیت کو پائیں اور عید کو پائیں خواب ی لمانہ بھی ہوں تو ایل ایل ہے تو اس میں وقت لگتا, لگتا ہے وقت لگتا ہے اس سلکا سمجھنا وقت لگتا ہے اور نہ کرتا ہے کہ حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر جو مفادات اسلام کے ساتھ توحید کے ساتھ کلمہ کے ساتھ اعمال کے ساتھ اللہ تبارک تبارکن مقرر کیے ہوئے ہیں وہ اللہ نصیب فرماتا ہے تو میں سیکھنا دا باطن باطن کے دا توازن سیکھنا ہے تو مجھے جو آدمی سائیکل سکھا رہا تھا ڈاکٹر امداد خان اس نے مجھے پھرایا پھرایا وہ اتنا میرا یعنی شفیل مہربان استاد تھا کہ اس نے مجھے ذرا گرنے نہیں دیا میں سائیکل سیکھتے ہوئے ذرا نہیں گراؤ کوئی رگڑ نہیں آئی یعنی استاد محنت کرنے والا ہو شفکت ہو اس کو تو, تو. شاگرد کے بغیر تغیز کے نکال جو گرایا تھا مجھے بچایا نا اس میں اس نے تھوڑا سا اس نے مجھے اس کے اوپر کر کے پیچھے پکڑ پکڑ میرے ساتھ دوڑتا رہتا تھا تو اس نے دوڑتے دوڑتے مجھے بتایا نہیں لیکن اس نے مجھے چھوڑ دیا اور میں اب چلا رہا ہوں کھودنا جب تھوڑی دیر میں چلایا تو اس نے پیچھے سے آواز دی کہ میں نے آپ کو چھوڑا ہوا ہے جو اس نے آواز دی تو میں نے کل بازی سے کھائی نا گرنے کو ہوا جب گرنے کو ہوا تو اس میں میں نے اپنے آپ کو وہ سمیٹ کر بس گرنے سے بھائی کے چلو تمہیں وہ توازن وہ توازن تو سیکھ لیا سچ بات ہے تالک محلہ بھی یہ توازن ہے اس کو سیکھتا ہے تو جب اس پر اس توازن پر تو آپ اس کو سوئی کو چھوڑے نا ایسے اس کو مار کے وہ گھومے گی گھومے گی آخر شمال جنوب کے ہی پر جب آ گئی نا بعض پھر کھڑی ہو جائے گی قرار پکڑ لے گی. سب ہے تو لیے تازن میں آنے کا تے کی بات نہیں ہے یہ جی محنت روز روز کی بردش روز روز کی بردش آنے ہمارے ایک دوست یہ بڑے افسر ہیں تو نے دل کا آپریشن کرایا تھا تو نے کہا ڈاکٹر صاحب کیا کریں روزانہ واک کرنی پڑتی ہے اور واک ایسی چیز ہے کہ جب شروع کرو تو بیس پچیس دن بعد پتہ اس کے فائدے کا پتہ چلتا ہے لیکن جب چھوڑ دو تو تین دن کے اندر نقصان کا پتہ چل جاتا ہے تین دن کا چھوٹ جائے پتا چلتا نقصان کتنا نقصان ہو گیا تو روز روز کی مشقوں آج کل آپ لوگ کہتے تھے نا گاڑی کو تین چار دنوں ہفتے بعد اگر اسٹارٹ نہ کیا جائے تھوڑی دیر کے لیے اگر مہینہ کھڑی بھی کرنی پڑ رہی ہے تو تو تین چار دن بعد اسٹارٹ کر لیا کرو اگر گمانی میں نہیں ہے تو اس کو ایکسلیٹر میٹر دبا کے ایک منٹ دو منٹ پھر چھوڑ دیا کرو اور پہلے زمانے میں گھوڑا رکھتے تھے نا اگر سواری نہ بھی کرنی ہو تو اس کو اصل مرحل کے درمیان ایک میل ذرا چلانا ہوتا تھا تھوڑا اس کی مشک بھال لیتے ہیں ورنہ جائے تو دبنگیر کا لطیفہ سنا آپ نے اس بار پہ تھا جی آپ ساتھ لطیفہ ہی نہیں سنا دبیر میں نے ایک دفعہ یہ اپنی گائے کری ہے چارہ خریدا تھا سفید ڈیری گاؤں سے نظر بڑا پیسہ کھڑا ہے اس کے ساتھ گاڑی بھی کھڑی ہے میں نے کہا میری فارم والے سے کہا یہ کس کی ہے کہا جی یہ تو یہ ہمارے گلیفان کے لیے منظور ہوا ہے چارہ وارا لانے کے لیے تو ان دنوں میں یہ ٹریکٹر بھی آ گئے تھے تو ٹریکٹر کام کر رہے تھے وہ کام نہیں کرتا تھا میں نے کہا دس سال سے کہا کس کام کا کہا بزمال تھا جس کو میں لے جاتا ہوں چارہ میں نے خریدے ہوئے ہیں کافی سارا کاٹا وہ لے کر آتے ہیں تو انہوں نے مجھے وہ بھی دیا اور ایک آدمی نے کیسے بھی کھا لیا چلو جی کچھ کام کر لے گئے لے گئے ہم اس اس کو کھڑا کیا جی سارا کی گاڑی جو سارا اس پر ڈال دیا اس کو جو باندھ کر چلایا نا اس نے کھینچا اور اس نے سرفے کر کے نکال دیا پھر جو اس کو مانا پھر کئی بار کیا لیکن اس نے نہیں کیا تو میں نے اس کو کہا اس کے چلانے والے دا, چل دا, چل دا, دا <laughs> کیا سے چل کہا کہ یہ یہ کا کیا مانا ہوگا جی فارغ ہے یہ فارغ ہے کام نہیں کیا ٹریکٹر آ گیا ہے اب اس کو کام کرتے ہی نہیں ہے تو اس کا طریقہ آتا ہے سب نکالنے کا سب نکال دیں اپنے آپ کو فارغ کر دیتا ہے تو میں نے کہا چلو بس بچے تو تم ایسے چلاتے چلاتے لے جاؤ پھر دوڑے لے کر آیا تو اس پر میں سامان ڈالا تو کا بھی یہ حال ہے یہ بھی دمگیر ہو جاتا ہے مسلسل مر... مش مشق ہے اس لیے کہتے ہیں کہ جو حال آپ نے کے فرائض واجبات کو پورا کرنے کے بعد حرام سے بچنے کے بعد یہ آج نوافل میں کوشش کرتا ہے تو اس کو قرب خاص اللہ کا ملتا ہے قرب دو قسمیں قرب فرائض قرب بن خاص قرب تو نوافل سے اصل ہوتا ہے خاص قرب فرائض سے اصل نہیں ہوتا ہے سنسر سے نا. تو یہاں جو غیر واقع ہوتے ہیں نا غیر محقق اہل سلوک اہل تصرف جو ہوتے ہیں تو اس سے غلط فیملی مسئلہ ہوئے ہوتے ہیں اور نوفلے میں بہت کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور فرائض کے بارے میں کوتائی کرنے والے ہوتے ہیں یا اس کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں بیگم سے ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ قرب خاص قرب نوافلی ہے لیکن تب ہے جبکہ فرائض کے مکمل ہونے کے بعد میں واپس اس میں نقص کے ہوتے ہوئے وہ قرب نہیں لا سکتے اس کا جو ہے تو ان کے امتحان ہوگا نا اتنے دن نہیں آئے کہ بجن کے نام نہیں بھول گئے ابھی سر نہیں تو کم ہوتی ہیں اب میں جو ہے غور کروں گا ان کے نام سامنے جائیں گے ہینا سر کا نام یاد آ گیا جی تیمور کا یاد آ گیا جی دیکھے پیار نہیں آ رہا آئی. نام بولو نا یار دیکھو ان نا بڑھاپے کا یہ حال ہوتا ہے تو ان کا دھیان ہوگا نا یہ کہتے ہیں کہ مائکروسکوپ کی ایک رف فوکسنگ ہوتی ہے ایک فائن فوکسنگ ہوتی ہے اگر فائن فوکس اس کو ہے, بہت, بہت بکر لگتا ہے اور ٹھیک ہوتا بھی نہیں ہے کہ بہت گھمانے کے بعد تھوڑا فاصلہ طے کرتی ہے تو پہلے رقص رف فوکس کو گمانا ہوتا جلدی آپ کو جگہ تک لے جاتے ہیں پھر آگے نفاذت پیدا کرنے کے لیے فائن فوکس کو گھماتے ہیں نا بس پھر سارا وہ نقشہ واضح ہو جاتا ہے, کی میں فائن فوکس فوکس تو قربل قربل ہے وہ رف فوکس ہے ایک مزدور کو کام دیا ہو تو کام اس نے کیا نہ ہو اور کمرے میرے کو خوب صاف کر کے جھاڑو دے کر رکھ لیا ہو تو کیا میں سے خوش ہو جاؤں گا پہلے وہ کام کر مکمل کر لیا ہوتا اس کے بعد جھڑ دیا پھر آخب خاص الگ ہوتا ہے نوکر کو تو, اس ہے تو نوافل ایسی چیز لیکن وہ بات فرائض کے جو آدمی نے امال مقرر کر لیے نوافل اعمال قرب خاص کے لیے تو ان کی پابندی روز روز کی تین دن اگر دن سے بیماری سے کسی اور تکلیف کی وجہ سے چھوٹ گئے تو بے برکتی نہیں آتی ہے خستی سے چھوٹ گئے تو بے برکتی آتی ہے تین دن سستی سے آج میں چھوڑ دیا تو برکت ظاہر ہو جاتی ہے تو ایسر سے کرنا پڑے گا تو روز روز ہے اور مشک روز روز کی ہے کوئی نہیں کرنی ہے اس میں تسلسل رکھنا ہے مسلسل بڑا آدمی پلیئر ہو ایتھلیٹ ہو ایک سال نہ دوڑا ہو سال کے بعد پھر اس کو دوڑا ہو ایسے بزن کرتے سارے جگہ کاٹی ہوئی ہے چھریوں سے کہتے کہ خیر ہے اس کے ساتھ ہی کرتے جاؤ چند دن کے بعد یہ درد بھی غائب ہو جائے گا پھر پہلے ہر پر باہر ہو جاؤ گے تو میں تو مشقت کرنے کی نیت کرا جی ٹھیک ہے